آد من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَذَّهُوا عَلَى الْكُفَّارِ رُوحَانٌ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّاعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا من الله ورضوانا تيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مدلهم في الثورات لئن نلتقي فزارين اخر اجل كتهو فاذرو فاستغلا فتوا على يوم تدور عالي يذوبهم وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا فَقَدْ كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ ہر قسم دی حمد صنع تاریخ تمجیب عثمالمل رب العزت وح لا شریک ملائق ہے کہ جس نے اس زمین و آسمان اندر اس پوری کائنات اندر جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے وہ بے مقصد نہیں ہے وہ مدعا ہے وہ مقصد ہے یہ الگ بات ہے کہ بعض اوتاف سان کسی چیز سے پیدا کرنے کا مقصد معلوم نہیں ہوں گا اور ابھی حضور سے نکما سمجھ رہے ہیں حقاق سی لامی اور جہالت بھی انتہا ہے اسا خود اپنے آپ فضول اور نکما سمجھا شاہ بے مقصد ہی پیدا کر دیتے گئے ہوں دنیا اندر ساٹے آن کوئی مدعا آ نہیں اکثر ویسٹ یہ ہی ذہن اندر باہر بیٹھی ہوئی ہے بہت تھوڑے ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ جنہوں اپنی پیدائش اور تخلیق کی وجہ اور سبب معلوم ہے اللہ سوالیہ انداز اندر نسل انسانی کو آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو پوچھا ہے فرمایا اس طرح بیگانہ ہو اس طرح دوری اختیار کیتی ہوئی ہے سام ہوئے ہو شاید یہ گمان کر لیا ہے کہ تر پیدا کرب تم کیا تھی یہ گمان کر بیٹھے ہو اے سوچ لیا جی اے سمجھ بیٹھے ہو این نہ کلپ نہ کن آدھا سن کہ اصل ایو نکم ہی بنا دیتے فضول ہی پیدا کرئی نہ اور شاید تھے دل اندر یہ بات آ گئی ہے اور سما گئی ہے تصا ہمیشہ ہمیشہ اس زمین اندر اس دنیا اندر رہنا ہے واپس لوٹ کے ساتھ کل نہیں آئی. کہ دونوں آتا غلط ہیں نہ کہ صحیح ہے کہ سانو بے مقصد پیدا کیا گیا ساری دنیا اندر آن کوئی مدعا نہیں اور یہ بات بھی غلط ہے کہ اصل لوٹ کے واپس اپنے اللہ کل نہیں جائیں دنیا اندر کوئی شخص کنی دیر زندہ رہے ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے ہزار ہزار سال زندگی بسر کی تھی آخر کار موت آئی اور اللہ کے سامنے پہنچ گیا اللہ کی عدالت اندر حاضری ہو گئی ایک حاضری سے انفرادی ہے کہ جس ویلے کوئی شخص مرتا ہے دنیا تو رخصت ہوتا ہے اللہ کے سامنے وہی حاضری اور پیشی ہوگی یہ انتراجی حاضری ایک حاضری ساڑھی جو ساری اجتماعی ہے جی قیامت دن ہوتے ہیں پیش ہونا چاہتا تھا کہ اللہ نے اس کائنات اندر کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں پیدا کس طرح ہو سکتا ہے کہ او مخلوق جی ساریا مخلوقات آلہ اور عرصہ ہوئے ساری مخلوق جنو قرار جنوب گیا ہوئے ہوتے بناؤ کا کوئی مقصد نہیں اللہ مبارک و تعالی نے ساری تخلیق دا ساری پیدائش دا سارے دنیا اندر آن دا مقصد بھی پرانی مجید اندر بیان کر د فرمایا وما خلقت الجن والانثا الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يدعون ان الله هو الرزاق ذو القوت القدير وما خلقت الجن والانثا اصلا جنانو انسانان صرف, صرف ایک مقصد واسطے بنایا اور پیدا کیا او عبادت کرتی بند کر اور فرما بردار ہو جا اپنا تعلق قائم کر کے مضبوط تو مضبوط تر کر کر ما ماں جو من رس کسی جن یا کسی انسان نو پیدا کر سوچیا اور اے چاہیا کہ اے میری کسی مخلوق نو رزق میری مخلوق نے خان پینچا ماں او من رسک ماں او اہ روک بے مور کبھی بھی اے نہیں ارادہ کیا کہ یہ سنو کچھ کلا خان پین تو بے نیا سامنے اصل مقصد نڈ کے ہٹ کے بھول کے جیمے داری اللہ نے اپنے رکھی جنما خود لیا خان خا اپنے آپ کو اس ذمے داری اندر پا کے پریشان کیا روزی کا دنہ سے اللہ نے لیا ہوا فرمایا ہے کوئی مخلوق ایسی نہیں جدی روزی کا جدی رزق دا سمنا آسان نہ لیاؤں اپنا دماغ خراب کرتے رہنے ہیں یہ سوچ سوچ کے یہ پڑا پی کر کے آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے بڑی تیزی نل انسان دنیا اندر آ رہے ہیں کہ کتوں کھان گے کتوں پین گے کتنے رہن گے کی کب جا اگلی ابدی دشمن ہے بڑے عجیب غریب طریقے داری ہی نہیں الرزاق فرمایا اللہ ہے روزی دین والا راوک اللہ ہے ضلع نتیم اور اولی طاقت اور قوت کبھی آج نہیں آئی کہ وہ اپنی کسی مخلوق کو کھلا نہ سکے پلا نہ سکے رجا نہ سکے وہی مخلوق قسم قسم بھی ہے بے شمار ہے جن کو اچھی نہیں جن سکتے ان معلوم ہے وہ اپنی مخلوق کے ایک ایک ورگ تو واقع ہے لیکن سانو معلوم نہیں وما جنود فرمایا اے میرے حبیب محمد اللہ علیہ وسلم رب نے نا او پلانا کبھی تھکیا نہیں وہ خزانے اندر کبھی کمی نہیں آئی انسے کی مدد کی ضرورت نہیں پئی المتین وہ بڑا ہی طاقت والا قبرت والا یہ جنا کے لیا ہوا ہے خواب خواب پریشان ہو رہے ہیں ریڈیو سے ٹی وی پہ اخبارات اندر بازاراں اندر دیواراں سے ہر جگہ پہ مصیبوں کی یہ نظر آ رہی ہے کہ آبادی پہ کنٹرول کرو آبادی پہ کنٹرول کرو منصوبہ بندی کرو یہ کرو وہ کرو یہ جہ کروڑوں روپے اس طرح ضائع کیتے جا رہے ہیں خاص کے ساتھ اللہ پہ ایمان ہوگئے ابھی انزش سمجھتے ہوئی کہ یہ انسان کی فلاح و بحبو سے قرض ہیں اپنی دولت اور اپنا مال بھی ضائع کر رہے ہیں قومی دولت بھی نرداش کر رہے ہیں اور اللہ کے ہاں گناہ گناداز بھی ہو رہے ہیں دو راج گرم کر رہے ہیں جن واضح الفاظ اندر اللہ نے گرانے ندی اندر فرمایا والا تلو اولا دا تم خشیات املاک خان پین ڈر تو اپنی اولاد نا قتل کر رہے ہے نا کتوں کھان کے کتوں پینے یہاں دیا ضرورت کس طرح پوریا ہوا کب تلو اولا کا تم خشیات املاک خان پین دے ڈر تو اولاد نتل نہ کرنا اللہ فرمان فرمایا ذرا اپنی پیدائش سے غور کرو جب تمے سو جب تھی دنیا کے آئے سو کی نال لے کے آئے سو تم کے بالش اور ایک گھٹ کپڑا بھی نہیں ننگے آئے کی لے آئے سو نرو نرسو کو تج کھا رہے ہو پی رہے ہو پہن رہے ہو تو ضرورت پوریا ہو رہی ہیں نے وی یا ہونا بھی ضرورت پوریا کر سکتے ہیں تو سن کیوں کام لگا رہے ہیں کیوں بلکان ہوں چلے جا رہے ہیں ابھی اجے تک اپنی پیدائش اور تخلیق کا مطلب ہی نہیں سمجھے سنوں کہ اللہ نے پیدا کیسا تھی کہ تھی میرے بندے, بندے بن کہ جڑا وہ ضرورت کس کتنا پوریا نہیں کرے کوئی ملازم کوئی نوکر اگر اپنے مالک کی خاص کے مطابق وہ مرضی کے مطابق وہ او نفع اور فائدے واسطے محنت کرے کوشش کرے تو انسان ہو رہے مالک اچھے چلا ماشاء اللہ بہت گٹ ایسی صورت پیش آ رہی ہے کہ کوئی انسان مالک ہوگی کسے نوکر درندے اور نہ جانے کی, کی شکل ہیں مالکانیوں حکومت بھی ایک مالک ہی ہے نا ملک کی وہ اندازہ کر لو کہ وہ سارے نال شکت تصلو کر رہی ہے کن ہم ہمدردی اور خیر خای ہے نوکر انسان ہو خود اپنے آپ کہ یار یہ نہ گرمی دیکھتا ہے نہ سردی دیکھتا ہے نہ صبح دیکھتا ہے نہ شام دیکھتا ہے میرے اشارے سے دوڑیا پکیا پھر جائے میری خدمت واسطے میری تجارت واسطے میرے کام کاج واسطے یہ کوئی ضرورت نہیں میم شرم نہیں ہونی چاہیے یہ ضرورتیں کون پوریا کرے ایک بندہ بندے کے بارے اندر یہ سوچتا ہے کہ جی ابھی اللہ کے بند جائیے کہ اللہ ساڑے بارے اندر کبھی نہیں یہ سوچے گا کہ یہ میرا بندہ کتنے جائے یہ کھے کو منگے یہ ضرورت کون پورا کریں لیکن حقیقت یہ کہ ابھی اب یہ سوچا ہی نہیں کہ اپنے رب نال اپنا تعلق صحیح کریں اپنے اللہ بنا لیں اللہ من محمد الرسول اللہ صلی اللہ گزشتہ ہلکا جس سب گرفی سامنے رکھا سی اللہ فرما رہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ, رسول اللہ. والذین جہاں ساتھی دکھے ہوئے ہوں جیڑے دے ساتھی ہیں جنہوں جہے آپھی ہیں وہ ایک نشانی ایک وقت یہ ای ہے کہ وہ اللہ نے نا دے بڑے سخت خلاف دشمن کا اللہ دشمن جائے, جائے ان دوست نہ فرمایا اے ایمان کا دا جڑے میرے دشمن نے فرمایا او میرے نا پرمانا میرے نمکر سے بڑے خلاف نے بڑے خبر روح ماں نہ لیکن آپس ایک دوسرے شیرو شکر ہیں ایک دوسرے کے بڑے ہمدرد اور خیر خا ہے ترا ہوں روکا یہ دیکھنے والے تو اگر دیکھنا چاہنے میرے محمد کے ساتھ کبھی رکوع اندر چکے ہوئے ہوں گے جگا کبھی اپنے رب کے سامنے پھر کیوں ایسا کر دے یب تب نفل وہ کوئی خواہش ہے ایک آرزو ہے یبتغون تب من اللہ وہ اپنے رب بے فضل و کرم میں متلاکی ایک خواہش ہے کہ سانو رب ہی رضا مل جائے سارا رب سڈے روا دے کدی کھڑے ہو کے کدی رکو اندر چک کے کدی سجبے اندر پہ کے اپنے رب نئے نے راضی اور خوش محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ایسا چیزاں بیان کیوں چیزاں شخص اپنا لوگ چون سے جہرا عمل پیرا ہو جائے ان مبارک ہوا ایمان ایمان مکمل ہو گیا رشتہ جی چار چیزیں دیکھیں ہیں کہ انہیں امل پیرا ہوا انہوں نے اپنا لین والا قیامت دن اپنے رب کے سامنے جس ویلے حاضر ہو گئے گا کہ تو اللہ حکم فرمان گے ادو لو تو تھی کیوں کھڑا ہے گرمی اندر اس تکلیف اندر چل میرے جنت اندر داخل ہو گئے وہ چار چیزیں یاد ہونیاں چاہیے أبش السلام أطعموا الطعام وصلوا الأرحام سلوا بالليل والناتو نيام لذلك فرمايا كثبتنا الأسلام عليكم جنو ملو،, جنو ملو جنو ملو جنو ملو السلام عليكم وعليكم السلام في مسلمان دا شعار ہے مسلمان النشاني ہے ساري روح زمينة السلام كثبتنا عليكم ملایا کرو توڑن کی بجائے انہوں جوڑیا کر سو نیا اس ویل اٹھ کے نماز پڑھیا کرو جدو لوگ ستے پہ ہوں یعنی تحجر کی نماز پڑھیا اس ویل اللہ کی رحمت بڑے قریب آئی ہوئی ہوگے پہ ہو بیشن. اللہ نے اپنے بندے کی وقت پرانی مجید اندر بیان کرتے ہوا فرمایا تجا پا دونوں میرے بندیاں پہلو دے پاس پاسے انہوں کا جسم بستریاں سے چکدا نہیں وہ بستر چڈ کے اپنی چار پائیاں چڑھ کے ربہم تو کھڑے ہو کے کی کر دیں اپنے رب نکارنا شروع کر. بلانا شروع کر دیں دو, دو, دو سبب نے رب کو پکارے جد روح نہ رب ہوں لالچ شروع کر دے ہوئے شروع چار چیزاں گرد نہیں ارکی کیس کے ساتھ اج چار چیزاں ہو سن لو فرمایا محمد اللہ, اللہ یہ چار چیزاں اپنا لو یہ عمل پیرا ہو جائے فخر استقم ایمان ان مبارک ہوئے ہونے ایمان مکمل کر لیا یہ رگبت دلان کا ایک طریقہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے اندر ارشاد ارشاس فرما نے مزم اللہ نے مینو استاد بنا کے بھیج میں مزلم ہوں میں تعلیم دینا امت اور آپ نے ایسا انداز اختیار فرمایا تعلیم دینا. امت میں نا سبق سکھاؤ کا کسی مثال نہ پہلے لیے نہ آپ کو بار تعلیم کسے نو کسی نکھانا کسی نڑھانا کسی نات سمجھا اِنَّمَا مُعَلِّمًا فرمایا مینو اللہ نے مہلم بنا کے بیچ اللہ آپ کا انداز ایسا انوکھا اور اچھو ہے کہ دل دیا گہرائی تک بات گزرتی چلی جائے ایک اصول سے اے بیان فرمایا تعلیم دا تربیت دا فرمایا کلنا کا ادا قدرے اصول لوگاں کے سامنے انہوں کی عقل کے مطابق گل کرو جہی بات ان سمجھ آ سکتی ہواز نالوں کے سامنے گل کر یہ نہیں کہ سامنے بیٹھ والے سامے کم تعلیم یافتہ کوئی مقرر فلسفہ انہوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے وہ اچھا معلم اور استاد نہیں ہوگے گا لوگوں کی عقل کے مطابق صلی اللہ علیہ اللہ. جس ویلے کسی نے کچھ سمجھا دے کوئی بات کسی ارشاد فرما دے کہ عقل کے مطابق وہ کرنا دوسری بات یہ ارشاد فرمائی خیر ا الاملہ وایا بہترین بات وہ ہوں جہی مختصر ہول ہو اور ثبوت نل کین کر کر کے پتا ہی نہ لگے کہ اصل مقصد کی سی شروع کتوں کی تھی ختم کتنے ہوا ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے گفتگو اور ایسی چکر خیر الام ماحلہ و اللہ بہترین کلام اور گفتگو وہ ہے جیڑی مختصر ہوگی مدلل ہوگی ثبوت ہوئے وہ بہرحال یہ موجود ایک الگ موجود ہے میں لگا تھا فرمایا چار چیزاں اپنا لوگ کوئی کچھ قسمت اور کچھ نصیب بقت مل ایمان انہیں ایمان مکمل کر دے وہ چار چیزاں تھی نا فرمایا, من احب ویزے محبت کرتا ہے صرف اس واسطے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے نیق ہے اللہ کا مقرب ہے اللہ کا مسیح اور فرما بردار ہے اللہ کا محبوب ہے میں یہ المحبت کرانگا کہ اللہ میرے کرنے بھی محبت کرے گا محبت آؤ ہاں ذرا ابھی اپنے اپنے اندر سے کرے کہ ساڈیاں محبت اللہ واسطے ہیں یا کوئی ہور ہوقص ہے یا کوئی ہور ہو گئے ہو لو. لوگ جڑے ایک دوسرے نال اللہ کی رضا واستے محبت کرتی من للہ کرب لے کسی محبت کی تھی اللہ واستے کی تھی کہ یہ اللہ والا ہے یہ محبت کرنے وال اللہ راضی ہوئے اللہ خوش ہو ایک حدیث دو چار جنے پہلے عرض کی تھی, تھی وہ ذرا صحیح نمبر لیاؤ اللہ کی رضا واستے محبت کرنے والے رسول مقبول اللہ علیہ نے فرمایا لا تحت من المعروف جسے نیکی نی معمولی نہ سمجھے جی کہ ایک مسلمان ادھروں آ رہا ادھر جا رہا ہے جسے قریب آتے ہیں تو مسکرا کے اندازہ پیشانی نال ایک دوسرے السلام علیکم و علیکم السلام سلام کہیں ہوئے ملتے ہیں وہ دل اندر یہ بات ہے کہ اے نیکے اے سوچ رہے کہ وہ نیکے ایک دوسرے کو ملتے نے کہ اللہ کی رضا واسطے اللہ کی محبت واسطے پر مارا یہ دونوں مل کے اجے جدا نہیں ہوں الگ الگ نہیں ہوئے ہوں خوش ہو کے مسکرا کے خندا پیشانی ملے اندر, اندر کوئی اور مقصد نہیں سوائے میری رضا اور میری محبت سے جو تم ای میرے انہ دو ذرا پہچان لو اور گنا پہلی بات جن محبت کی کسی نہ صرف اللہ کی دبا اللہ خوش کرنا کوئی اور مقصد مسلمان مسلمان کا ہمدرد ہے مسلمان مسلمان کا خیر دا ہے ہن دل اندر یہ بات نہ ہوئے کہ میں یہ محبت کرا میں یہ قریب آواں تاکہ میں کل یہ کوئی کم لے سکا یہ استعمال کر دل اندر یہی بات ہوئے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ خوش ہو جائے یہ اللہ والا ہے اس واسطے میں یہ محبت کر قیامت دے دن بڑی شدید کرنی گرمی ہوج کل کے موسم اندر ذرا بجلی بند ہو جائے تو کس طرح جان نکلنی شروع ہو جائے آدمی سڑکنا شروع ہو جائے قیامت کی گرمی اس دن کی حرارت تنازع تو ہو ہی ہو دی بھی ہوئے بھی نہ کوئی درخت ہوئے گا نہ کوئی مکان نہ کوئی بہار نہ کوئی ہو ایسی چیز بہت اندر آدمی کھڑا ہو سکے یہ درخت مکان بہار جی تم چیز اللہ کچھ انسان کیونکہ وہ سر زمین ہی نہیں ہوا کے دن زمین اپنی شکل و صورت ختم کر دیتے شکل و سورت نہیں ہو رہے گی اور ستے کے میں اپنی مٹھی اندر بند کر اللہ اللہ. شکل کچھ ہوتی ہوگی جنہوں زمین نہیں کیا جا سکے گا ستے ست آسما میرے مٹھی اندر بند ہیں نہ آلہ ان سے اپنی تعریف اللہ خود کر رہے ہیں صبح پاک ہے اور آلہ بلند ہے اور یہ بکتی ان شر چیزاں تو یہ شریف بنا رہے ہیں انسان جنہیں میرا شریف بنا رہے میں بہت بالا ہاں بہت ہا. میری بستی تو بہت برا ہے زمین ہی نہیں ہوگی درخت مکان پہاڑ انہوں کا کتوں بھی دور نظر آئے گا فرمایا پسند میدان مکسر انتہائی شدید گرمی ہوئے گی ایک چیز ہوئے گی जिरा सा जिंदगी पढ़ा ली जा सकेगी खड़ा हो सकेगा जल्द सत किस्म के बंदे अल्लाह के पैगंबर ने बयान फरमाए अल्लाह ज्यादा ही कब आए तुम सब किस्म के बंदे हैं جی اللہ, يوم لا اللہ, کہ اللہ او اپنے نسیب کرایا سب قسم کے بندیاں دو مسلمان بندے بھی محبت صرف اللہ مل کے اپنے کام کاج واسطے اپنی ضروریات واسطے جی جی جانا ہے اس محبت دل ایک ادھر نو چلا گیا ہے دوسرا ادھر چلا گیا ہے کہ پھر اللہ گا اللہ پھر موقع دے گا ملا قیامت دن انہوں او نے آواز آ جائے گی اے میرے بندے ہو تی میرے واسطے ایک دوسرے نال محبت کرتے سو دے اس گرمی اندر کیوں کھڑے ہو عرش تلے آؤ بڑا انعام ہے کنی اللہ کی رحمت ہے تو پہلی چیز جنو اپ اپنا اندہ حکم دیتا محمد الرف اللہ وہ کی ہے من احب اللہ فرمایا جن نے محبت کی تھی صرف اللہ بھی ہے اللہ خوش کرنے کو خالص کر اگر دل اندر کوئی مدعا اور مقصد دنیاوی بیٹھا ہوا ہے کہ انہوں کٹ دئیے ایک دوسرے نال محبت اللہ نو راضی کرنے کریے کیونکہ جی اللہ راضی ہو گیا ساری کائنات بھی وہارا ہو, ہو جائے وہگاڑ نہیں سکے گی جی اللہ ناراض ہو گیا ساری کائنات بھی وہ خوش اور راضی ہو جائے وہ دا کچھ سوار نہیں سکے اللہ نو راضی کریں اللہ نو خوش کریں ابھی دیکھ نہیں ہے جی لوگ اللہ چڑ کے انسانوں کو راضی اور خوش کرنے کوشش کرتے اپنے سوبے سامنے مثال رکھ لو نو روز خوش کرن جی کوشش ہے, ناراض ہوئے جی اللہ نظی کر لو تو ساری مخلوق ہی وہ راضی کر دیں اللہ راضی ہو جائے تو کسی دی ضرورت ہی باقی نہیں رہی جے اللہ ناراض ہو گیا رکو اندر سجدے اندر تراہم رکعن ان اللہ فرما رہے نے میرے محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم اے دیکھنے آ تو تیکھے گا کدی رگو اندر نے کدی وہ سجدے کیوں ایسا کر رہے نے اللہ کی رحمت سے متلاشی نے اور اپنے اللہ ایسا پہلی چیز محبت ہو گئے کہ صرف اللہ کی رضا کسی نال دوستی ہو گئے اللہ نو خوش کرنے دوسری چیز ابغازا کسے کسی دشمنی اور ناراض کی او بھی اللہ دی رضا واسطے دشمنیاں دنیا واسطے دشمنیاں ذات واسطے اللہ دے دشمنوں سے کبھی دشمنی رکھی سان احساس ہی نہیں کہ یہ اللہ دا دشمن ہے اللہ دے پیغمبر دا دشمن ہے اللہ کی کتاب کا دشمن ہے اللہ کے بندیاں کا دشمن ہے لہٰذا یہ میرا بھی دشمن ہے یہ سوچے ہی لا دشمنی رکھنے کی اجازت ہے دشمنی رکھنا ثواب ہے دشمنی رکھنا نیکی ہے لیکن وہ دشمنی اللہ کو راضی کرنے واسطے ہوئے اللہ دشمن نہ دشمنی ہو وہ اندر اندر دل اندر ایسے جذبات موجود ہوں کہ خدا کا دشمن ہے میرا بھی دشمن ہے میرا, دشمن ہے، میرا, دشمن ہے، میرا دشمن ہے۔ اپنا بھی اپنا ہوٹا ہوا ہو, ہو, بڑا ہو دنال دشمنی رکھنا ثواب ہے جڑا اللہ سے کہتے دشمن دشمنی نہیں رکھتا مزاحمت اختیار کرتا ہے کمزوری دکھا ہے من سارے اسلام دی قوم اندر بستی تھی وہ آزاد کا حکم ملیا فرشتیاں اللہ نے فرمایا کہ جاؤ فلاں بستی جیڑی ہے وہ تباہو برباد کر دو نحس کر نکلو یہ حکم ملیا اور اللہ نے قرآن اسمون بیان فرما دیتے ہوئے جما تے عذاب آئے مسالا بیان کر کے فرمائیے اور آئے یہ ہے اللہ فرمایا اللہ کا اصول اور فرمایا امرنا فیحا ففققو فیحا علیہ جس وسی قوم نو کسی شہر نو کسی بستی نو تباہ برباد کر دین کا فیصلہ کر لینا اردنا کامر کا نا مدرفی ہا ابھی پھر اس شہر اس آبادی اس ملک اور بستی دے جڑے کھاندے پیندے لوگ ہیں کھاندے پیندے لوگ مترف دولت مند صاحب امر امرنا مترفی ہا پو فرمایا ابھی انہوں نے کھلی چھٹی دے دینے دے او پھر کلن خلن ساڑیاں نافرمانیاں شروع کر دیں یہ بڑی الارمنگ اور بڑی وارننگ ہے سارے واسطے اے اپنا جائزہ لیے اپنے گردو پیش نا سوچیے دیکھیے سمجھیے جس ویسے تباہ و برباد کر دینی ہاں کہ کھانے پیندے لوگوں چھٹی دے دے ہاں کہ لو ہوں کر لو تو کرنا ہاں ہاں او کر کر ہے پاک وہ پھر اے لوگ مخالفت کرتے ہیں سیل دشمنی کرتے جس ویلے یہ ماحول بن جانے پدم مرنا ہا میرا فرمایا اسی پھر اس ملک دی پت نل پت بچا رہے سنو سوچنا چاہیے کہ یہ ماحول کے تی نہیں بن رہا ایتھے تے مطلف لوگ کھلی چوٹی نہیں ملی ہوئی کہ جو مرضی ہے کرو اس بستی دے بارے اندر حکم ملے رشتہ کہ ایک شخص بھی زندہ بچ کے نہ نکلو فرشتے ہلکی کرتے ہیں یاد ربے یا اللہ ایک بڑا ہی متفی اور بڑا ہی پرہیزدار شخص بھی رہ بڑا عبادت گزار آدمی بھی رہ دسے یا اللہ وہ بھی نہ بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں کہ نے دس سوال سے اللہ نے فرمایا کہ انہوں سب تو پہلو میرے عذاب اندر مبتلا کر وہ جہ متقی اور پرہیزدار سے عابد زاہد پرشتہ نے بیان تھی کہ بڑا نیک آدمی ہے اللہ نے فرمایا سب سے پہلے عذاب اندر وہ مبتلا ہو گئے پرشتے اور زیادہ حیران ہو گئے متحیر ہو گئے ہنس کی بھی اللہ یہ وجہ اور ادھا سبب اللہ تعالی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ بڑا عابد ہے بڑا زاہد ہے بڑا متقی ہے بڑا پرہیزدار ہے بڑا نیک وکار ہے لیکن جس ویسے سامنے قوم دیا برائیاں بیان جگہ پہ شراب نوشی ہو رہی ہے فلاں جگہ بازی ہو رہی ہے جگہ اے اللہ نا پرمانی ہو رہی ہے میم کی میں نماز پڑھنا میں روزے رکھنا میرے کی جہاں کرے گا آپ بھگت لے گا یعنی وہ ایسا کمزور ہو گیا ہے اس معاملے اندر جا کے زبان بھی کہنے واسطے تیار نہیں میرے ہاں عبادت انو برباد کروشم دشمنی اندی گستا نہیں وہ کدی لوگ کرتوت دیکھ دیکھ کے اللہ کی نا پروانی کردیا دیکھ دیکھ کے کدی جذبات اندر نہیں آیا کدی وہ ہوا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کر رہا نہ میری بھی قسم دی بےحسری کا شکار ہوئے بھی یہ سمجھ لیا کہ جو کچھ کر رہا ہے کرن مین یاد رکھو ایمان دیا تین بیان فرمائیاں محمد اللہ تین درجے بیان کیتے ایمان سے من من لم لم او جو, جو کا کام ہویا دیکھے اللہ کے احکام کی خلاف وردی ہوں یر ہو گئی اجے ایماندار چاہیے کہ اللہ کی نا فرمانی اپنے حق مل روک دے طاقت استعمال کرے وَإِلَّمْ <يَتَّفِر> اپنی طاقت اپنا بازو اپنی قوت استعمال نہیں کر سکتا ایسا کیا گزرا سان ہی دوسرا درجہ ایماندار یہ ہے کہ زبانت برائی نو برائی پہ دے وے. زبان سے منع کر دے وے. لمیت جی زبان بھی گمب ہو گئی ہے بھی پابندی لگی ہوئی ہے بھی کوئی پہرا بٹھا دیا گیا ہے یہ ادا ڈرپوک واقعی ہوا ہے کہ زبان نال بھی برائی کو برائی کرنے واسطے تیار نہیں پی قلب ہی کم از کم دلوں سے نفرت کرے دل نفرت سے سمجھے آؤ ذرا جھانکیے اپنے گرے اندر کیا ابھی ہوں کتنے برائی کو دلوں بھی بریاں سمجھنے تیار ہاں میرا خیال اگر سارے دل اندر ہی نفرت ہوتی تو حالات کچھ اور دلوں بھی نفرت نہیں کرتے کسی برائی دس شخص کے دل اندر اللہ دے دشمنہ دی دشمنی نہیں سی وہ اپنی عبادت میں کافی سمجھ کے بیٹھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز کی بیان فرمائی فرمایا من احب محبت ہوئے تو اللہ واسطے کسی نال دشمنی ہوئے تو اللہ ناراضگی اور غصہ ہوئے اللہ واصل. اگر ذاتی ناراضگی دنیاوی ناراضگی دن، تین دن حد مقرر کر دی گئی ہے فرمایا کسی مسلمان واسطے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی نال تین دن تو زیادہ ناراض رہے زیادہ تو زیادہ ناراضگی تین دن تک رکھی جا سکتی ہے اگر چوتھا دن ناراضگی کا آ گیا تو فرمایا ناراضگی رکھنے والے کی کوئی نقلی کوئی فرضی عبادت اللہ قبول نہیں یہ دن کی حد کیوں مقرر کی گئی رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں ہر تین دن کے بعد بندے کے عمل پیش ہونے ایک عدالت لگتی ہے اللہ نے ایک نظام ایسا قائم کیا ہوا ہے ہر تین دن کے بعد بندے کے عمل پیش ہو رہے ہیں ہفتے اندر دو دن ایسے رکھ دیتے گئے کہ بندے بھی عمل فرشتے پیش کرتے ہیں حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے سور وہ دلانے راز اور جڑے بھے خود تو بھی واقع تھے لیکن انہوں نے ان نظام قائم کیتا ہے ہر سوموار اور ہر جمع رات نو اللہ کے سامنے سارے عمل پیش ہوں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب نقلی روزہ رکھ دے دن رکھ دے ہابا نے یہ وجہ نے فرمایا آج عمل اللہ دے سامنے پیش ہونے نے تے میرا دل کر ہے میرے عمل پیش ہون تے میرا ہو میں روزے نل پیش ہوں سوموار دے دن سے جمعے رات کے دن عمل پیش ہوتے ہیں جس ویسے کھاتے کھل ہیں عمل پیش ہوں کہ اللہ تعالیٰ مواف کرتے چلے جاندے نے اپنے بندیاں دے گناہ معاف کرتے چلے جاندے نے لیکن چار قسم دے ایسے بندے بیان کیتے جنہوں دے گناہ اللہ معاف نہیں کرتے انہوں نے بارے اندر ایک حکم جاری نہیں ہوں گا کہ میں یہ معاف وہ کون نے آئی انہوں جو پہلے نمبر پہ فرمایا ماں باپ کا نافرمان اپنے ماں باپ کا نافرمان جڑا سب سے امل پیش ہونے نے اللہ نے معاف نہیں یہ معاملہ اتنا نازک ہے ماں باپ کا ایسا حق رکھا گیا ہے باقی جن بھی گناہ ہیں اللہ چاہے تو دنیا سے سزا دے دے چاہے سے آخرت اندر مؤخر کر دے سزا دے لیکن ماں باپ کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے جس قسم دے الفاظ ان بول رہے ہیں نہیں آ سکتی جدوں تک اپنی اولاد تو وہ لفظ سننا لگتا ہے بڑی اے اللہ کے ہاں اہمیت کی بات ہے مرن تو پہلے پہلے وہی لفظ سن کے پھر مرنا جنہوں لفظ ماں باپ کا دل نے جلایا ہے آج تو کوئی اہمیت نہیں نہ سمجھ گئی باپ بول رہا نے بکواس نہ کر ماں تھی نے بک بک نہ کر یہ فکرا تو آم ہے فرمایا موت نہیں آتی جنا چفظ او اپنی اولاد کو سن نہیں لینا جہے اپنے ماں باپ واقع استعمال کیتے اور بولے آ کل والے ماں باپ کے نافرمان فرمان کا کھا کئے عمل پیش ہونے اللہ مواف نہیں کرے کے خلاف اپنے دل اندر کینا رکھ والا بغض اور دشمنی رکھ والا اللہ فرمانے کہ اے جدو تک اپنے بھائی نال سنا نہیں کرتا ادو تک میں نہیں یہ تیسرا مزمین الخمر شرابی آدمی اندر نشے مست رہے شراب پی کے ہر وقت بکواس شرابی اللہ انہوں آف نہیں کردمی اور چوتھے نمبر سے ایک ایسی ساری سستی اور غفلت بیان کی تھی کہ ابھی اکثر و بیشتر وہ شکار رہے اللہ فرمایا مسبین العزار او کپڑا شلوار ہے پجاما پتلون چکھنے کجے ہوئے چکنے وہ اللہ رقمت کی نظر نہیں کرتے ان معاملہ بڑا دور نکل گیا مرد نکنے ننگے رکھ کا حکم تھی عورتوں چکنے ٹکن کا حکم سے ہوں کوئی تو ہو گیا معاملہ عورتوں نے ہوں ننگے کر لینے مرد نے ہودان میں ایسا الٹا میٹر چلا دیتا ہے ایسا عقل دساقل پردہ پا دتا ہے اللہ آشا اللہ کو پتا نہیں ہوتی اللہ تو دو چیزاں آج دے سبق اندر بیان اہم ہو اللہ کرنا اللہ سے دشمنی رکھی گا رکھا اللہ جگہ سے ہوں ہے اسے دشمنی رکھو. دیتے عجر ملے گا. سواب ملے گا. اللہ ان والے لوگ توفیق عطا کہ اے نسخے محمد اللہ والے کہ محمد نے, نے. اپنا استعمال کریے دنیا اندر بھی فائدہ اٹھائیے آخرت اندر بھی فائدہ اٹھائیے و آخر و پرہ کرو ایسا لکھ لکھ کے میم جہاں دے جا پڑھے جانے کا صحیح جاب دخت مختصر بات ہوئے اور ذرا موٹے حروف اندر لکھی ہوئی ہے باریک لکھا ہے مقبول صلی اللہ وسلم کہ کسی شخص نے وقت تین تلاک اپنی بیوی نو دے دی چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرما اللہ, کتاب شروع کر اللہ کتاب اور کرنا شروع کر ایک صحابی نے غلطی والا اور میرا ہوا بڑا افسوس ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سر سٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا حضرتان ال تلا مجھے افسوس فرمایا کئی فصل لگتا کس طرح تلا کہ تل لگ تو ہا سلا دے دی فرمایا کس طرح ابھی مجلس دن واحد بار کے ایکو بیری تھی تھی جی ہاں ایک دفعہ دے دینے واہ ہے ایک جا کے ہدایت بڑے بڑے مفتی بڑے بڑے اللہ جی فتو دیں رہتے ہیں کہ تلاک ہو گئی تلاک ہو گئی یہ اللہ کی کتاب نل بھی ٹھکا ہے اللہ کے رسول کے حویث نل بھی ٹھکا ہے اس طلاق دین سا ایک طریقہ گیا ہے زیادہ اہم مسئلہ سامنے آ گیا اللہ نے قرآن اندر فرمایا دو دفعہ تلاق دے کے ہوں ذرا سوچ اگر بیوی نو کار رکھنا ہے معاملہ ہے ہی کوئی بات ہو گئی ہے، دینی ہے، او بے احسان، بھی اچھے طریقے نال کر لیا. دے کے پھر پوشت ہا پوشت تک ایک دشمنی قائم کر لینا شریت اندر, اندر تلاک دشمنی ختم کرنے کا آپس ایڈجسٹ نہیں کر سکیاں ایک دوسرے نہیں قبول کر سکی ہیں جی پھر آخری حل یہ ہے کہ تلاق دے کے الگ الگ نیا بھی ہو جان تاکہ لڑائی جھگڑا باقی نہ رہے ابھی اتو ابتدا کرنے اسلام یہ انتہا کر رہے ہیں ختم کریں یہ جا تفریح ہے, ہے کہ بیوی طلاق دے کے کرن لگے کم از کم ایک جوڑا کپڑے بنا کے دے کے تے گولی چلا دیا کہ ہے تم سوچ بہت بدل گئی بہت مختلف ہے اللہ. یہ پوچھا گیا کہ وہ جاور کپڑے یہ اور وہ دہا حق ہے وہ کدی ملکیت ہے بھائی جب بیوی نہ رہی تے پھر کپڑے نہیں کرے تو ابھی انتہا نو سجا ایک بچی کی شادی کر کے ایک متوسط آدمی ساری زندگی کرتے بوجھ تلو نہیں نکلتا ایک بچی دی شادی کر کے باقی اجے انتظار اندر بچاریاں بیٹھیاں کہ سارا معاملہ کدو حل ہوتا ہے وہاں کردہ چڑھ جاتا ہے کہ وہ مرن تک اس کردے سکے نہیں نکل سکتی یہ سارا کچھ غیر اسلامی ہے ہندوانہ رسومات ہیں جیڑی اُس کو سپنا ہے دین چھٹ بیٹھے اللہ شکر ہاں ایک بات جی شریعت نے بڑی واضح طور سے اس سلسلے اندر بیان کی وہ یہ ہے کہ اگر مرد طلاق دے رہے اور مہر ادا نہیں کیتا تو مہر ادا کرنا پائے گا پھر طلاق مؤثر ہوئے گی جی طلاق لے رہی ہے جن کو ہے یا جنسیفے نکاح کیا کہ وہ مہر اگر لے چکی ہے مہر واپس کرنا پائے گا وہ بے شک بھی کیوں نہ ہو ایک واضح طور سے ہدایت ہے شریعت نے اللہ نے رسول نے دوسری بات کہتے دوست نے یہ پوچھی ہے کہ لفظ جہاں یہ کس طرح پڑھیا جاتا ہے بال دوست کت کہ پرانی مجھ کی پلاوت کرت یہ بالکل غلط ہے اور یہ مہنگے بہت ہی غلط ہے یہ لفظ ہے کہ را غلط ہے ات لفظ ہے صحیح یہ بھی پوچھ رہا ہے کہ جس ویلے نمازاں ادا ہو جانے تو سنتاں بھی نال پڑھنی نہیں یا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دی نماز نال سنتیں ہمیشہ پڑھیا نے سفر اندر دی حضر اندر بھی بیماری اندر بھی صحت اندر بھی صبح دیا سنتاں کدی آپ نے نہیں چڈیاں یہاں کی بڑی اہمیت ہے وقت اجازت نہیں دے رہا ورنہ میں یہ کچھ روس نہیں پاؤں گا کہ یہ سنتیں کنیاں اہم ہے ادان اللہ اللہ ہو جائے ایک بندہ اپنی ساری دولت اور وہ دولت کنی ہونی پوری دنیا اور پوری زمین اندر سما سکتی ہے اپنے گھروں نکل پائے کہ چلو میں اے تقسیم کر دیاں ضرورت منداں محتاجہ مسجد اندر نماز پڑھا گا جماعت نل مل کے وہ دولت لے کے تقسیم کرنا شروع کر دے ایک ضریب آدمی صبح تو بعد اٹھیا ہے وہ سنتا پڑھ کے جماعت نال مل گیا ہے تی دولت مند دولت تقسیم کر کے آیا ہے تی جماعت کھڑی ہو چکی ہے سنتا پہلے نہیں پڑھ سکیا فرمایا جلو ادر اور ثواب میرا لگے گا اس گریب نیاد ملے گا جنہیں سنتا پڑھ لی یہ ساری دنیا کی دولت تقسیم کر کے آ گیا ہے سواپ تھوڑا مل رہا ہے سنتا پہلے پڑھ کے جماعت میں والے سواپ زیادہ یہ سنتا کدی نہیں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح تین پانچ سات نو جنوبی اللہ توفیق دے بتر بھی قضا نماز اندر نہیں چڈنے چاہیے سباریاں سنتا اور اے باقی باری چیزاں نے میں پڑھ نہیں سکیا اس واسطے جواب